الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبیاہ دل املاس میلا مینشیم زی ونفی ونفی بس ملاح ماںحیم محتے ع مئ اینر لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا وا سو می اتیب فی قلدی نل مورنا اخر نا ادلی قریب نجی با میر ابلت کو بالکل وسکی مسا کی بلبوسو بہ ن لکم کئی فل نا بھی رگنا ل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 حمد و سناء، ہر قسم کی مدح و ستائش کبریائی اور بڑائی اللہ قادر مطلق مالک الملک احکم الحاکمین واہد لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق حاکم مدبر منتظم مشکل کشا حاجت روا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 دنوں کے روزے رکھے راتوں کا قیام کیا صبح کی سحری شام کی افطاری توبہ استغفار تلاوت قرآن سماعت قرآن آگے چل کر اعتکاف للاۃ القدر کی تلاش صدقات و خیرات اور جہاد و قتال جیسا عظیم عمل کر کے اللہ اپنے روٹے ہوئے رب کو منا کر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 میں سوچ رہا تھا کہ میں بھائیوں کے سامنے اس مجلس میں کیا عرض کروں گا حضرت المدنی صاحب حافظ اللہ کا اپنا انداز اپنا طریق ہے ان کا علم ہے ان کا فہم ہے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 جتنی مرضی سازشیں کرتے رہو رکاوٹیں ڈلتے ڈالتے رہو چالیں چلتے رہو آخر ایک دن اللہ کے ہاتھ جانا ہے ساری کثریں نکل جائیں گے اس لیے فرمایا والا ظالمون ظالمون ظلم کرنے والے ایک تو ظلم سب سے بڑا ظلم شرک ہے شرک کرنے والے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آئے تو تاری سور کے اندر فرمایا اللہ دینو یل بےسو ایمان بے ظلم الا الامن احمن محتاد وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہونے دی ولم یل بےسو ایمان بے انہوں نے ظلم کی ملاوٹ اپنے ایمان میں نہ ہونے دی الا الامن امن انہ انہی کو نصیب ہوگا اور ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں صحابہ کرام اس آیت میں لفظ ظلم کا سن کر سمجھے کہ ہم تو پھر نہ بچ سکیں گے کہ ظلم ہر قسم کا گنا معصیت نافرمانی ظلم ہی ہوتا ہے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 شرکلا ظلم <عَدِيمٌ> وہ وقت یاد کرو جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے اس کو نصیحتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے سو بیٹوں کو نصیحتیں کرنی چاہیے بیٹے بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے اور ان نصیحتوں میں تربیت میں سب سے پہلی بات یہ ان کے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ لات باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا ان نشر کا لظلم نظیم یقیناً شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے تو ایک ظالم وہ ہیں جو شرک کرنے والے اور ایک ظالم وہ ہیں جو بدعتیں کرنے والے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 اپنے اپنے درجے کے مطابق یہ کام کرنے والے سارے کے سارے ظالم ہیں اللہ رب العزت کر رہے ہیں مت سمجھو کہ اللہ ان سے بے خبر ہے اللہ کو پتا نہیں چلتا آخری اللہ یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں اتنی زیاتیاں کر رہے ہیں اللہ تو باخبر بھی ہے اللہ تو دیکھ بھی رہا ہے اور تو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 اللہ کی رحمتیں بھی ان پر ہیں پر پھر یہ ظلم و ستم میں برتے جا رہے ہیں کفر اور بے دینی میں آگے چلتے جا رہے ہیں اللہ ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی اللہ رب العزت نے ان کو تسلی دیتے ہوئے اور دشمنوں مشرکوں بے ایمانوں بداسیوں کافروں کو اور کافروں کے حواریوں کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی فرمایا وال نہ سمجھو نہ خیال کرو کہ یہ ظالم جو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ بے خبر ہے نہیں انایو اخرو ہوم لوم تشخاص اب اللہ کہتے ہیں اللہ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے انما نمایو اخرحم اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے ان نمایو اخرم اللہ ان کی رسی ڈھیلی چھوڑے ہوئے ہے کب تک لے آؤ اس دن تک تشخصی ہل اب کہ جس دن آنکھیں چندیا جائیں گی آنکھیں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی موہت عینا مک نئی رو سے ہم سر اٹھائے نظریں اوپر جمائے دوڑے بھاگے جا رہے ہوں گے ادھر ادھر کچھ نہ دیکھ پائیں گے آنکھیں اٹھائے ہوئے سر اٹھائے ہوئے نظریں اوپر کو جمائے ہوئے مقنعی ہم، لا يرتدو علیہم ہوم، ان کی نگاہیں ان کی آنکھیں خود ان کی طرف بھی پلٹ کے نہ دیکھیں گی وہ اف اے تو ہم ہوا اور ان کے دل ہوا ہوئے ہوں گے اڑے ہوئے ہوں گے یعنی دل ان کے کلیجے جو ہے وہ حلق کو آئے ہوئے ہوں گے یہ کیفیت ہوگی اس دن تک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 علیہ وسلم سے فرمایا تھا امان زہ نبی کا فی نام ہوم منتا کے مون اور نوری واد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 پھر ان کی خبر لوں یا پھر ان کی رسی ڈھیلی چھوڑے رکھوں قیامت کا دن آنے والا ہے اس دن میں ساری کسرے نکال کے رکھ لوں گا اللہ اکبر سورہ مزمل کے اندر اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے لوگوں اگر آج تم دنیا میں بچ گئے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 کی دعوت کو ان کو فائدہ پہنچاتا چلا جائے گا ان کا فائدہ ہوتا چلا جائے گا پر میں سید کرومشا جن کے دل میں ڈر آ گیا خوف آ گیا وہ نصیحت لے لیں گے ورنہ جن اشکا اس نصیحت سے آپ کے اس واضح سے کتاب و سنت سے قرآن اور حدیث سے گریز وہ لوگ کریں گے جو بڑے ہی بد نصیب محروم بد بخت قسم کے ہوں گے فرمایا ربرا یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہ بڑی بڑکتی ہوئی آگ جہنم کی اس میں داخل ہو جائیں گے اس لیے آپ اپنا کام کریں اگلی بات کیا فرمائی اللہ رب العزت نے فرمایا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 انبیاء نے جو کام کیا وہ اللہ نے ان سے کروایا اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میں رسول فقدات اللہ جس نے رسول کی مانی, نے کی مانی اسی نے اللہ کی مانی کہ رسول نمائندہ ہے اللہ کا لہذا اللہ نے اسے منتخب کیا جو رسول کے پیچھے پیچھے جو چلے گا رسول کی جو مانے گا اس نے اللہ کی مانی وہ اللہ کے پیچھے چلا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 آخر باپ دادا ہے، ان کی بھی تو ماننی ہے، میرا خاندان میرے رشتہ دار میرے عزیز و قارب میری سوسائٹی والے میرے محلے والے میرا پیر میرا امام میرا مرشد میرا فلاں میرا فلاں نہیں بھائیوں جب مان لیا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 صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت ان کی ان کے پیچھے ورنہ آئے گا وقت دن آئے گا تو گا رو رو کے کہے گا اللہ جی محلت دے دو نجب دعوت کا تیری دعوت کو قبول کر کے ون طب جو تیرے رسول پیش کرتے تھے ان کی پیروی کریں گے ان کی اتباع کریں گے ان کے پیچھے پیچھے ہم چلیں گے وہ نتب اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے اس وقت جواب دیں گے اللہ کہیں گے اولم تک قبل کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو دنیا کے اندر اپنے تھاٹ میں، اپنی رونق میں اپنے دنیا کے بنائے ہوئے عزت و وقار میں اپنی چودراہٹوں افسروں افسریوں اور نوکریوں اور پھر اس کے ساتھ صدارتوں وزارتوں کے گمنڈ میں تم قسمیں اٹھا میں اٹھا بھی کہا کرتے تھے تمہاری زبان حال اور تمہاری زبان کار یہ کہتی تھی کہ ہمیں کبھی زوال نہیں ہوگا ہمیں یہاں سے کون ہٹا سکے گا ہماری کسی بڑی مضبوط ہے ہم جس سیٹ پر بیٹھے ہیں یہ بہت قوی ہے یہ بڑی مضبوط ہے کیا تم نہیں کہا کرتے تھے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال تم قسمے اٹھا اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہاں سے زوال نہیں ہوگا ہم نہیں جا سکیں گے یہ ہمارا کرلو فر بلا ختم ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں واسکنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم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 کرسی پر آنے والے کو بالکل احساس نہیں ہوتا خیال نہیں آتا کہ اس سے پہلے جو آیا کوئی پھندے پہ لٹک گیا اور کوئی فضا میں اڑا دیا گیا اور کوئی دریا سے سمندر سے پار کر دیا گیا اور کوئی بچاری مارے مارے پھر رہی پھر ترلے کر رہی ہے اس کرسی پر آنے کی کسی کو احساس نہیں ہو رہا وسکن تم فی مساکوم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 اور اللہ نے ان ظالموں کو کو کرنے والوں بالکل رسوا کر دیا اللہ نے ان کو بلکل تحس نحس کر کے رکھ دیا اب اگلی تسلی ہمارے لیے اللہ نے فرمایا فلا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 تو پھر وہ چڑھتے ہی جا رہے ہیں معاملہ تو ہوتا ہی کوئی کچھ نہیں ان کے ساتھ تو بنتا ہی کچھ نہیں میرے بھائیو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے بھی سمجھ لیا ہے کہ فیصلہ شاید وہی ہے جو اسی دنیا میں ہو جائے اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی یہ تو اس اصل زندگی کا تھوڑا سا مقدمہ ہے مقدمہ یہ تو اس کا مقدمہ ہے یہ تو اس کی ابتدا ہے اصل فیصلے یہاں نہیں ہونے میں نے کئی ایک بھائیوں کو دیکھا وہ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 خلافات ختم ہوں گے پر اس وقت تمہارا مسجدوں کی طرف آنا کسی فائدے میں نہیں ہوگا حق کو سمجھنا کسی فائدے میں نہیں روگا اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَعْتِيَهُ الْمَلَائِكَ اَوْ يَعْتِيَ رَبُّكِ او یاتی بازو آیاتی ربی یوم یا بازو آیات ربی کا لائن فا نفسن ایمان لمت کن آمنت من قبل او کا سبت فی ایمانحا خیرہ کلن تجر تجر اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئے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 اس لیے بھائیو اس پر غور کرو اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا یہ نہ سمجھو یہیں فیصلے ہوں گے اللہ کہتے ہیں میں نے فیصلوں کا دن مقرر کر رکھا ہے سو یہاں جو تسلی دی ہے فلاں اللہ مخلف ہی رسولہ نہ سمجھو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا وہ وعدہ کیا ہے کاتاب اللہ ہوں لا اگلے بننا اناوا ان اللہ کا عزیز اللہ لکھ چکا ہے اللہ فیصلہ کر چکا ہے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 نہیں کرے گا مختلف آبادی رسلا ان اللہ عزیزام یقیناً اللہ زبردست ہے اور انتقام لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے مگر بدلے کے لیے یومت و بدل اللہ و غیر اللہ والسماوات وہ دن اللہ نے مقرر کیا ہے جب یہ زمین بھی بدل کے رکھ دی جائے گی یہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے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 برضول لباس پہنایا جائے گا وہ گندگ کا تار کول کا ایسا مادہ جو بڑا ہی جو نا وہ <دلازم> <marshmallows> یعنی گاڑا ہوتا ہے اور جب جلتا ہے اس کی جلن سخت ہوتی ہے اور سخت قسم کا کالا دھواں چھوڑتا ہے وہ کہتے ہیں کاتے ر کا لباس ان پر ہوگا و تب شا وجوہا اور اوپر سے اس جہنم کی آگ کی لپٹے ان کے چہروں پر پڑ رہی ہوں گی چہروں کا ذکر کیوں کیا ہے کہ جب کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے مار پڑتی ہے تو انسان چہرے ہی کو بچاتا ہے اور چہرے ہی کو باعزت سمجھتا ہے اس چہرے اور سر پر پڑے گی مار سور موم نون کے آخری رکو میں اللہ نے فرمایا ہے فرمایا میں تلفا ہو وہ جوہا ہو منارو وہ وہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو ایسے ساڑ کے رکھ دے گی فرمایا میں بد شکل ہوں گے یہ کل ان کا مانا پوچھا گیا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 اسی کے غذب سے درو گر ڈرو تم اور اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم کہو ان سلا و نو کی وہ مہیا مماتی لاہ رب العالمین لا شریک لہو و بے وانا کا المسلمین تو وہ انا جیسے توحید ہے حب الہی کا نشان سنت نبی نشا ہے ہاں حب نبی کا نشاں ہے سنت خیر الورا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 قران پہنچے وہ بھی خبردار ہو جائیں یہ قران ھد للناس ہے اس کے تین مقصد ہیں اللہ نے بیان فرمائے فرمایا ولینذروا به تاکہ سارے لوگوں کو ڈرایا جائے خبردار کیا جائے ان کے انجام سے ان کو خبردار کیا جائے اسی قران کے ساتھ ولعلموا انما هو اله واحد اور لوگ بھی سارے کے سارے جان جائے کہ الہ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 اپنے پیر امام کی خاطر میرے حکم کو نظر انداز کرنے والے آج تو اکیلا ہی آ گیا ہے تیرا باپ تیری ماں تیرا پیر تیرا مرشد تیرے ساتھ کیوں نہیں آ گیا کہ تجھے بچا لیتا ولی یعلم ان ما هو اله واحد فرماتے ہیں اسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا ولی یذکر اول الالباب تم یہ با... یہ پہنچاتے چلے جاؤ جو دانش مند ہوں گے جو عقل والے ہوں گے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 بنا دے نجات کا سبب بنا دے اور ماہ رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ تعالی ہماری یہ تھوڑی سی محنت قبول کرتے ہوئے ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جنہوں نے اس مہینے میں دوزخ کی آگ سے آزاد ہونا ہے اور جہان اور جنت میں پہنچنا ہے منزح ذی عن النار مودخل الجنت فقد فاس ومال حیات الدنيا الا متاع الغرور واخر دعوانا الحمد لله رب